مبس میں لوں و محمد لوں و مسکلوں بعین السلام علیکم و رحمۃ اللہ موضوع کا عنوان ہے کہ سیدہ خاتون جن سلام اللہ تعالی علیہا کی متعلق یہ کہنا جب مطالبہ کر رہی تھیں وہ خطا پر تھیں صحیح ہے یا نہیں اس کو حجت الاسلام امام غزالی رحمہ اللہ کے کلام مبارک سے بیان کرنا چاہتا ہوں پہلے جو میں نے کہا نہ ہے اور نہ ہے وہ ناچیر نے اپنے علم اور دانش کے مطابق کہا تھا اس پر حوالہ کوئی نہیں دیا تھا اب امام غزالی رحمہ اللہ کا حوالہ دینا چاہتا ہوں اسی زمن میں ایک علامہ ہیں جن کو کہنا چاہیے علامہ حیان بن بیان برطانوی حیاان بن بیان برطانوی ان کو شوق چڑھا علم کے میدان میں کودنے کا لیکن بیچاروں کے پاس اتنا علمی و سات طاقت نہیں تھی تو انہوں نے نقصان اٹھا کسی امام کا کلام سمجھنا تو دور کی بات ہے جو میں نے کہا میری اردو ہی ان کو سمجھ نہیں آئی اس وجہ سے ان کا نام میں نے رکھا حیان بن بیان اگر وہ عالم فاضل ہیں تو اس نام کا مطلب بھی بتائیں گے دوسرا ایک طرف سے خط آیا علی پور شریف ضلع مظفر گڑھ سے تو اس میں خط کا جواب ہو جائے گا میں نے یہ کہا تھا تبصرے میں مناظرہ کے تبصرے میں کہ جب کسی مشتحد کو اپنے موقف کے خلاف دوسرے موقف کی دلیل نہ پہنچے مخصص نہ پہنچے دلیل نہ پہنچے تو اس کو خطا پر کہنا نا انصافی ہے یہ میں نے کہا تھا اس کا حوالہ امام غزالی حجت الاسلام رضی اللہ تعالی عنہ کی مبارک کتاب فی الاصول جو فواتح الرحمود کے اوپر چھپی ہوئی ہے اس کا دوسرا جرم صفا 364 پہ آپ لکھتے ہیں خطاب لم جب لوگ فلاںان فیصلہ اخبرحو و احلوم المقدس ولم الون بعد بیت المقدس ولا یخربی علیہ السلام ولا منادن من جہت ہی ذلك ليس حق في حقهم قبل بلو تا آخر آپ فرماتے ہیں کہ اگر مج کو ناسر دلیل نہیں پہنچے اس کے حق میں وہ حکم شرعی نہیں بنے گا کیونکہ اس کے پاس پہنچی نہیں تو اس کو فخر فقد... یہ لفظ ہے خصوصا جو میرے مطلب فقط جو سما مخت مجازن اس کو بعض اوقات بعض اوقات یا بعض لوگوں نے مختی کہا کہتے ہیں لیکن یہ مجازن کہتے ہیں حقیقت نہیں کہتے حقیقتاً اس سے کوئی خطا نہیں ہوئی تو کیونکہ کہنے والے سیدہ خاتون پاک کو حقیقتاً خطا پر کے لفظ استعمال کر رہے تھے تو اس موقع پر ان کا یہ خطا پر کہنا یہ ہے حقیقی معنی میں اگر کہا جائے تو صرف مجازی معنی میں کہا جا سکتا ہے یہ امام غزالی فرما رہے ہیں اس کا مطلب ہے حق نہیں بنتا تو میں نے یہی کہا یہ نہ ہے حق نہیں بنتا نہ مناسب ہے یہ کہنا آگے میں نے بحمد اللہ تعالیٰ اپنے ساتھیوں میں مثالیں چند دی چند مثالیں دی میں نے جو امام غزالی رحمہ اللہ بھی دے رہے ہیں میں نے مثالیں یہ دی کہ دین ہمارا تدریجا نہ آہستہ آہستہ اترا ہے تو جو صحابہ کرام دین مکمل ہونے سے پہلے دنیا سے چلے گئے کیا کہو گے ان سے خطا ہوئی ان کو مجتحد مختی کہہ سکتے امام غزالی رحمہ اللہ خود فرما رہے ہیں مثال دے کر کہ آپ علیہ اللہ علیہ نماز پڑھا رہے ہیں مسجد قبل میں ابھی جبریلے امین نہیں آئے اترنے سے پہلے کیسے کہو گے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطا ہوئی معلوم ہوا مجتہد دلیل پہنچنے کے بعد جب درست اور ثواب فیصلے تک نہیں پہنچتا اس وقت کہا جاتا ہے اس نے خطا کی ہے اس سے خطا اجتہادی ہوئی ہے اس سے پہلے یا تو بالکل نہیں کہنا اور اگر کسی نے کہہ دیا تو مجازن کہا ہے حقیقت نہیں کہا کس معنی میں مجازن امام غزالی خود اس کی وضاحت فرما رہے ہیں کہ مجازن کا مطلب یہ ہے کہ آلہ معنی انو اخ بلو گال وہ خطا کر گئے دلیل کے پہنچنے سے کہ اگر ان کو پہنچ جاتی تو ان کے حق میں وہ حکم شریف بن جاتا اب یہاں پر اختہ وہ کس معنی میں لے رہے ہیں تیر مارتے ہیں آپ سامنے نشانے پر وہ نشانے پر نہیں پہنچتا اس معنی میں وہ خطا لے رہے ہیں امام غزہ فرماتے ہیں کہ بلوگ پہنچنے سے وہ خطا کر گئے یعنی کیا مطلب ان تک پہنچ نہ سکی اگر پہنچ جاتی تو حکم شریف بن جاتا یہ مانا ہے اور اس کو خطا نہیں کہنا اگر خطا کہنا ہے تو مجازم کہنا یہ امام غزالی رحمہ اللہ کو فرمانے علی شان ہے اللہ حیان بن بیان برطانوی جو ہیں برطانیہ برطانیہ برطانی میں تو تم انگریزوں کے بچے کھلاتے ہو بےچارے کا آپ لوگوں کا کیا کام ہے علم کے ساتھ حضرت نے کہا کمال ہے بی بی پاک کو کہتے ہیں کہ ان کو خطا پر کہنا یہ نامناسب ہے بھائی کیسے نامناسب ہے خطا اجتہادی خطا اجتہادی اور نامناسب کہنا خطا اجتہادی کو نامناسب کہہ دیا کمال ہے افسوس ہے تیرے اوپر تیرے علم کے اوپر کہ تُو نے اردو بھی میری نہیں سمجھی میں نے یہ کہا ہے کہ اس وقت بی بی کی طرف خطا کے نسبت کرنا یہ کہنا کہ ان سے اس وقت خطا ہوئی یہ مناسب نہیں نا ہے جیسا امام غزالی نے فرمایا اس نے یہ سمجھ لیا یہ کہتا ہے خطا اجتحادی جو ہوتی ہے نا وہ نامسب ہوتی ہے او ہو ہو اللہ پتا نہیں برطانیہ کہ کسی ہوٹل پر آپ چرخا پاڑ رہے تھے دماغ تو ادھر مصروف تھا اور غریب کو آگے رکھ لیا مسکین کو آگے رکھ لیا اللہ اکبر کتنا دو جملوں میں کتنا فرق ہے ایک یہ کہنا کہ بی, بی پاک پاک کو اس وقت کہنا خطا پر تھیں یہ مناسب نہیں ایک ہے خطا اجتہادی کو نامناسب کہنا کتنا فرق ہے زمین آسمان کا فرق ہے ان کو علامہ آگے حضرت نے عجیب بات کہی کہ بی بی پاک کے مطالبہ کرنے کے پیچھے اجتہاد ہے اور وہ قرآن کریم کی آئے یوسری کم کے عموم کے دائرہ کو وسیع کرنے میں کیونکہ کم ضمیر کا دائرہ نفس المر میں امت تک تھا اور ہے اس بیچارے کو اتنا پتا نہیں ہے کہ یو کا دائرہ یہ فقط امت تک ہونا اور رسول پاک کا اس سے باہر ہونا یہ اس وقت کے لحاظ سے ہے کہ جس وقت میں حضرت ابو بکر صدیق نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان علی سنا دیا اس وقت سے نفسمری بات کا علم ہوا کہ حضور شامل نہیں ہے یوسی کم کے عموم میں اس سے پہلے تو کوئی علم نہیں تھا کہ آپ ہیں یا نہیں تو سیدہ پاک کا استدلال بالکل برحک تھا اس وقت اس کے لحاظ پھر ایک اور بات حضرت نے دعو کر دیا ادراج کا کہ یہ زہری کا ادراج ہے اور پھر کہا امام ابن حجر فتح الباری میں لکھتے ہیں کہ زہری جو ہے وہ کثیر ادراج کرتے ہیں حضرت کو اتنا پتہ نہیں ہے کہ نقلی باتوں میں عقلی مداخلت جہالت ہوتی ہے اس کی تصریح فرمائی ہے باری میں امام اسکلانی نے جو باتیں نقلی ہوتی ہیں نا وہاں اکلی بات نہیں چلائی جاتی نقل کو نقل کے ساتھ ثابت کرنا ہوتا ہے انہوں نے فرما دیا کہ کثیر ادراج فرماتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہوگا کہ حضرت ہر مقام پر جہاں زہری کی روایت آئے وہاں پر ادراج دوڑا دو تباہ کر دو ادراج کا کثیر کا مقابل کثیر ہوتا ہے اکثر کا مقابل قلی قلیل ہوتا ہے جب وہ کثیر کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے مقابلے میں کثیر ہے ادراج کثیر کرتے ہیں لیکن ادراج نہ کرنا بھی کثیر ہے اب یہ نقلی بات تھی نقل تو حضرت کو نہ ملی ہم نے فون کر دیا کہ حضرت دیکھا ہے کہاں ہے یہ تو حضرت سمجھے قیدت مند ہے کوئی بات بن گئی آپ بڑے مسکرا مسکرا کر بات کر رہے تھے میں نے سمجھایا تھا مول کی یہ عادت ہوتی ہے اگر نے سوال کیا بغیر دائیں بائیں القاب لگانے کے تو حضرت سمجھ جائیں گے یہ کوئی خیر بندہ ہے لہٰذا جواب نہ دینا مناسب ہے لیکن تم مرید بن جاؤ اس کے تو وہ ہمارا دوست مرید بن گیا اس نے کہا بس مرید بننا تھا لقب دینے تھے تو حضرت تو پھیل گئے خوشی سے کہنے لگے بس اب گجرات آؤں گا تو انشاءاللہ شاء آپ کے پاس بھی آؤں گا بغیر دعوت کے سارے سرے کیے جاتے لند ہے مولوی میں کس کسے ستیہ دسیا نقلی بات ہے دو اب حوالہ تو چاہیے تھا اس مقام پر تب دعویٰ ثابت ہوتا اس مقام پر تو تھا نہیں یہاں پر تنی غلام رسول سعیدی نے کوئی بات سنائے لکھی ہے لکھی ادراج ہے. اتنا تمیز نہیں ہے اس کو بھی لکھنے والے کو کہ ادراج کیسے کہے گا کیا دلیل ہے تیرے پاس جب کہ حدیث نمبر تیس ترانوے کتاب و فرض الحمس دوسری روایت ہے اس کے اندر تو صاف الفاظ کا کلام کا تسلسل بتا رہا ہے کہ یہاں کوئی ادراج نہیں یہ سارا سیدہ طیبہ طاہرہ ام المؤمنین عائشہ پاک کا کلام ہے یہ غادبت وغیرہ کا جملہ جو ہے نا یہ سب سیدہ پاک کا کلام ہے وہ صاف نظر آ رہا ہے اگر کسی کو دھوکہ لگاؤ کہ غور روایت میں آیا قالا فغادبت تو قالا سے وہ ابن شہاب زہری مراد لے رہا ہے تو یہ اس کی جہالت ہے اس کو تمیز نہیں ہے قالا کے ضمیر کا مرجے پیچھے عروہ بن زبیر رہے ہیں عبادت مقدر ہو جائے گی تاکہ تمام روایات میں توافق ہو جائے موافقت ہو جائے تو کیا کہیں گے یہ کہیں گے کہ کالا عرو بن زبیر فرماتے ہیں قالت عائشہ کالا عرو بن زبیر عروبہ بن زبیر نے فرمایا عائشہ صدیقہ نے فرمایا غادبت تو اگلا جملہ یہ جو ہے یہ قالہ کا مقولہ نہیں ہے یہ قالت محذوف کا مقولہ ہے اور یہ کیوں ہم کر رہے ہیں تاکہ روایات میں موافقت پیدا ہو جائے مخالفت نہ بغیر سوچے سمجھے کسی نے ایسے کہہ دیا غلام رسول سیدی ہو یا کوئی ہو تو یہ بات بھی غلط ہو گئی اچھا پھر حضرت نے دعویٰ کیا کہ جی اتنی سندیں ہیں تو گیارہ سندوں میں یہ لفظ نہیں ہے حضرت ترمزی شریف میں روایت موجود ہے حضرت ابو ہریرس سے اور اس کے اندر یہ لفظ موجود ہے یہ امائشہ کی روایت سے علاوہ کی بات خیر آگے حضرت چلتے ہیں تو کہتے ہیں یہاں فضل احمد چشتی صاحب کی چند غلطیاں ایک تو یہ ہے کہ اس کو اشتہاد کہا اور اس پر مالکی مذہب کے امام کا حوالہ دیا جو کہ ان کو سمجھ نہ آیا میں نے حوالہ پیش کیا تھا امام اب مالکی کی شرح مسلم سے میں نے عبادت پڑھ کر اس کا مطلب بیان کر دیا حضرت نے دعوی کیا کہ ان کو سمجھ نہیں آیا لیکن افسوس یہ ہے کہ جب آپ کو سمجھ آ گیا تو آپ نے یہ نیکی کرنے کی یہ نیکی کرنے کی جرت کیوں نہیں کی یا آپ کو توفیق نہیں ملی کہ آپ صحیح مطلب اس کا سمجھا دیتے چلو مجھے نہیں تو لوگوں کو سمجھ آ جاتا لیکن مجھے پتا ہے اللہ میان بن بیان سو مرتبہ دنیا میں آئے سو مرتبہ پھر بھی اس کا مطلب وہی نکال سکیں گے جو ناچیر نے نکالا ہے کوئی دنیا کے عرب والے ان کو بلا لیں جماعت بٹھا لیں ان سے پوچھیں اس کا کیا مطلب ہے اگر وہ مطلب اسی طرح نہ ہو جس طرح ناچیز نے پیار کیا لیکن حضرت کا یہ کہنا کہ بھائی اجتب کو وہ سمجھ نہیں آیا یہ موربیوں والی موڑی جو ہے نا اس کا ذہن ہوتا ہے اللہ پاک معاف کرے دوسرے کو حقیر دکھانا اپنے آپ کو جلیل دکھانا تو حضرت نے جو شوق تھا اندر اس شوق کے لیے ایک تیر مار دیا لیکن افسوس یہ ہے کہ تیر نشانے پر نہ لگا اور آپ کا مقصد فوت ہو گیا حضرت کو میں چیلنج کرتا ہوں برطانیہ کے یا کسی اور علاقے کے سب مولویوں کو ملا لو جو میں نے مطلب بیان کیا اس کے خلاف ثابت کر دو میں جرم دار پھر حضرت نے کہا تب یہی امر کیا اجتہاد ہوتا ہے جب میں نے طبعی عمر کہا پھر اجتہاد نے کہا جب میں نے اجتہاد کہا تو شرعی کہا اب یہاں پر میں نے یہ حوالہ کیوں دیا یہ سیدہ پاک جو ہے نا ان کے تقدس کو تقدس کو بحال رکھنے کے لیے ایک دوسرا قول پیش کر دیا بعض اماموں کا جس سے بی بی پاک کا تقد کے کی کیونکہ شرعی طور پر ناراضگی یہ اگرچہ خطا اجتہادی اس کو قرار دیا گیا ہے لیکن پھر بھی ان کے علو شان کے وہ خلاف ہے اور یہ, یہ صحیح تھا تو حضرت کو غلطی لگ گئی جب میں نے تبع امر کہا تو اشتہاد نہیں جب اشتہاد کہا تو طبع امر نہیں لیکن بات وہی ہے, ہے کہ حضرت کسی ہوٹل پہ یا ختم میں بیٹھے ہوئے تھے یہ بھی ممکن ہے کیونکہ ختم میں بہت مشغولیت ہوتی ہے مولوی کی اور اس وقت تمام جو ہے نا افکار اور توجہات وہ لنگر پاڑنے پہ مصروف سمجھ آ خیر پھر آگے لکھا الرحموت کی بات سمجھ نہیں آئی اللہ ماہیان بہن بیان تم سمجھا دیتے لیکن یہاں پر میں میں کہہ دیتا ہوں تو ساری زندگی ساری زندگی تو نہیں سمجھے گا جو کچھ سمجھے گا اگر تو جیسے میں نے سمجھا وہی وہ سمجھے گا جس ساتھی نے مجھے خط لکھا ہے ان کو میں اتنا کہوں گا آپ جو ہے نا مجھے طالب علم لگ رہے ہیں اور ابتدائی سطح یا اردو دان سطح راجیہ یہ ہے کہ آپ ابھی طالب علم ہیں سرف کے ایسے مسائل میں کودنا اور آپ کا حق نہیں بنتا جو آپ نے یہ کہا ہے کہ اگر ہوتا غذب تو, تو پھر بی بی پاک کے متعلق کہہ سکتے تھے کہ وہ غزب ناک ہوئی یہاں تو غادبت ہے ربی. او بھائی قائل بھی سیدہ عائشہ پاک ہیں اس وجہ سے انہوں نے فرمایا انہوں نے غادبت ہی کہنا تھا وہ غذب تو کیسے فرما تھی اگر روایت کی راوی سیدہ خود ہوتی پھر فرماتی ہیں غزب تو تو یہ تمہارا سوال مجھے بتا رہا ہے آپ طالب علم اور صرف کے طالب علم اس سے آگے ایسے مسائل میں آپ کا آنا آپ کے لیے نقصان دہ ہوگا اور اگلی بات یہ کر دی کہ جی غزب ہونا یہ ایک حیات ہوتی ہے وہ جو کہ انسان کی طرف اچھی طرح دیکھنے سے محسوس کی جا سکتی ہے چلو شکر ہے خدا का. کہ اچھی طرح دیکھنے سے آپ, آپ سمجھ گئے کہ اچھی طرح دیکھنے سے غضب جو ہے وہ پہچانا جاتا ہے تو آپ یہاں یہی سمجھ لیں کہ سیدہ عائشہ پاک نے ان کو اچھی طرح دیکھا ہوگا اس وجہ سے ان کو سمجھ آ کہ یہ قدر نہ پھر ایک اور بات جو بہت ہی چھوٹا منہ اور بڑی بات کر دی بہت غلط ہی ہے اس حدیث میں یہ جملے یہودیت کی سازش ٹپک رہی ہے اللہ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ یہ امام محمد بن شہاب زہری رضی اللہ تعالی عنو جو ہے نا ان کی روایت ہے اور یہ وہ شخص ہیں جنہوں نے سب سے پہلے احادیث کو جمع فرمایا حضرت عمر بن رضی اللہ تعالیٰ حکم پر پر اور آپ نے ان پر یہودیت کا الزام لگا دیا خدا کا کر خوف کرو اس میں یہودیت والی کون سی بات ہے لہذا ایسی باتیں کرنے سے بالکل پرہیز کریں میں <تصفح> یہاں پر آخر میں اتنا عرض کروں ان بچاروں کو کیونکہ مجھے پتا ہے کہ یہ درسی مولوی کہاں تک علم رکھتے ہیں اللہ حضرت تو فرماتے ہیں درسی کتابوں سے بندہ علم کی دہلیز میں بھی داخل نہیں ہوتا یہ تو دہلیز میں بھی داخل نہیں ہوا علم تو باہر پڑا ہے درسیات جو ہوتے ہیں یہ علم نہیں ہے یہ علم کا راستہ ہے علم تک پہنچنے کا طریقہ اور ذریعہ ہے یہ کتاب ہے امام خطیب بغدادی رضی اللہ تعالی الفصل المدرج فل نقل المدرج فر نقل یہ. اس میں امام خطیب بغدادی نے جہاں جہاں کسی راوی سے ادراج ہوا اس کو نقل فرما اس کو بتایا یہاں اس راوی سے ادراج ہو گیا اس سے ادراج ہو گئے اور شکر خدا کا امام زہری والی روایت جو ہے وہ انہوں نے بالکل قطع ذکر نہیں کی جبکہ وہ تو بخاری کیا ہے ان کا پہلا فرض ہی بنتا ہے کہ بخاری آمد. کے متعلق بتائیں ادراج پھر جو قطب سکھتا ہے ان کے متعلق تو معلوم ہو یہ دعویٰ بلا دلیل ہے اور سراسر غلط ہے یہ کہنا کہ یہ ادراج ہے اللہ شانتا